أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسنوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا خرجن اللہ بفاح شبین و وتلك حدود تدري و الله يحدث بعد ذلك کامر سورۂ طلاق مدنی صورت ہے نزولاً ننانوے نمبر سورہ دہر کے بعد اور قرآن کی ترتیب میں پینسٹھو نمبر پہ ہے سورہ تغاً کے بعد سورہ طلاق کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بخاری کی روایت میں اسے حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ النساء القسرا طولہ کے مقابلے میں آتا ہے یعنی یہ چھوٹی سورہ نسا ہے کیونکہ اس میں معاشرے کے اس معاشرے کی اصلاح کے احکام یہ بیان کیے گئے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کی, کی روایت میں اس کا دوسرا نام بھی آتا ہے سورہ نسا القسرا سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سورہ نسا ہے سورت کا ربط اور مناسبت گزشتہ صورت کے ساتھ کئی وجوہ پہ ہے گزشتہ صورت میں وہ صورت بھی دو حصوں پر مشتمل تھی یہ پہلے حصے میں بیان مقاصد اربا کا تھا سورت کے پہلے حصے میں مقاصد اربا کا بیان تھا پہلی دس آیات میں توحید رسالت یہ قرآن کی صداقت اور ایمان بالآخرہ جب کہ آیت نمبر گیارہ سے اٹھارہ تک صورت کے دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق کا بیان تھا یہ صورت چونکہ گزشتہ صورت کا تتمہ ہے کہ اس صورت میں یہی دونوں مقاصد یہ بلاکس ذکر کیے گئے ہیں یعنی صورت کے پہلے حصے میں جہاد اور انفاق کا بیان ہے جبکہ دوسرے حصے میں مقاصد اربعہ وہ ذکر کیے گئے ہیں دوسرا ربط گزشتہ صورت میں قرآن مجید کو نور کہا گیا کہ یہ روشنی والی کتاب ہے اور یہ ہم نے اتاری ہے وہ نور اللذی انزلنا آیت نمبر آٹھ میں یہ تو اس صورت میں اس نور کی حکمت اور علت بیان کی گئی ہے آیت نمبر گیارہ میں کہ روشنی والی یہ کتاب یہ کس لیے اتاری گئی ہے لیخر جلدین آمن و عاملحات منزع المات علنور تاکہ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا جائے تو اس صورت میں اس نور کی اسے بھیجے جانے کی حکمت اور علت بیان کی گئی ہے یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر چودہ میں بعض ازواج کو بعض بیویوں کو دشمن قرار دیا گیا یعنی ان کی محبت میں انسان بڑھ کر وہی چیزیں تمہارے لیے دین سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں تو قرآن مجید نے اس سے ڈرنے کا اور احتیاط کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ صورت یہ سورہ طلاق کے نام کے ساتھ مصدر ہے مسمہ ہے یعنی جب ایسی بیوی اور ایسا رفیق حیات جب وہ دین کی راہ میں جہاد کی راہ میں وہ رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے تو اسلام نے طلاق کا راستہ یہ کھولا ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر سولہ میں کہا گیا فتق اللہ مستطاۃ ڈرو اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق جتنی تمہاری طاقت ہو یہ تو اس صورت میں تقوی کے فوائد اور تقوی کے ثمرات وہ کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں کہ تقوا کے فوائد کیا ہیں اور تقوع کے ثمرات کیا ہیں صورۂۂ طلاق میں یہ ذکر کیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ہم امتیازات میں بھی ذکر کریں گے کہ یہ سورت یہ تقوا کے فوائد اور ثمرات کے ساتھ ممتاز ہے یہ قرآن مجید میں کہ اتنے تقوا کے فوائد اور یہ ثمرات یہ کسی دوسری صورت میں ذکر نہیں کیے گئے جتنی اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر تیرہ میں کہا گیا ولیہ تو کلون اور اللہ پر بھروسہ کریں ایمان والے تو اس صورت میں آیت نمبر تین میں یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فائدہ وہ ذکر کیا جاتا ہے ومئی توکل علّہ اللہ حسب و کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فائدہ اور انجام کیا ہے کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو یہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی صورت کے امتیازات وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ صورت ممتاز ہے قرآن کی دیگر صورتوں سے تو صورت ممتاز ہے تقوی کے فوائد اور سمارات پہ اس صورت میں کثرت سے یہ فوائد ذکر کیے گئے ہیں یا صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے یہ جی آئسہ کے طلاق پہ آئسہ یعنی وہ جس کا حیز اور بیماری آنا وہ بند ہو گئی ہو اسی طرح نابالغہ لڑکی کی طلاق اور حاملہ کی طلاق صورت میں جی ان کی عدت یہ بیان کی گئی ہے یہ جی ان کی عدت یہ بیان کی گئی ہے آئسہ نابالغ اور حاملہ یہ جی ان کے طلاق کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ میں جی ان کی عدت وہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان کی عدت وہ کیا ہوگی تو آئسہ اور نابالغ اس کی عدت بعد تون خلاصت و اشہور تین مہینے اسلامی اور حاملہ کی وضع حمل یعنی جب بچہ جنے رعیت نمبر چار میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں یہ ساتھ میں یہ تیسرا امتیاز بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے صورت میں عدت کی اقسام یہ بیان کی جاتی ہیں اقسام العدہ عدت کی اقسام یہ بیان کی جاتی ہیں اسی طرح صورت ممتاز ہے متلقہ کے سکنہ اور نفقہ پہ کہ عورت کو طلاق دی جائے یہ تو اس کی رہائش اور اس کا نفقہ یہ اس کے شوہر کے ذمے ہوگا جب تک کہ وہ عدت میں ہے اور اس کی تفصیل صورت میں آ جائے گی انشاءاللہ اللہ اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ سات زمینوں کے بیان پہ یہ قرآن مجید میں ویسے حدیث میں تو کئی صحیح روایات میں سات زمینوں کی تصریح آتی ہے لیکن قرآن مجید میں اکثر زمین مفرد ذکر کی گئی ہے ارد قرآن ذکر کرتا ہے یہاں پہ بھی بالکل واضح الفاظ میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس میں ایک قول یہ ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں و من العرد مثل آیت نمبر بارہ میں سورت کا مقصد سورت میں یہ امور منتظمہ ذکر کیے گئے ہیں جہاد اور انفاق کے لیے صورت میں امور منتظمہ ذکر کیے گئے ہیں جہاد اور انفاق کے لیے اور صورت میں بیان ہے مقاصد اربعہ کا وہ چار مقاصد جن سے قرآن مجید اکثر بحث کرتا ہے اور ہم جو مقاصد صورتوں کے ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے اکثریت صورتوں میں یہی مقاصد یہ بیان کیے گئے ہیں توحید ہے رسالت ہے وہی کی قرآن کی سچائی ہے اور ایمان بالآخرہ ویسے تو ایمانیات کی فہرست و طویل ہے فرشتوں پر ایمان اسی طرح دیگر جو لیکن جو اصل الاصول مقاصد ہیں اور جو اصل الاصول ایمانیات کے اجزاء ہیں تو وہ یہ چار ہیں یہ ایک توحید ہے دوسرا رسالت ہے تیسرا یہ قرآن کی اللہ کی کتابوں کی سچائی ہے صداقت ہے اور چوتھا آخرت پر ایمان ہے یہ چار چیزیں اور یہ چار مقاصد یہ اصل الاصول ہیں کہ اسی وجہ سے جب ہم ذکر کرتے ہیں ویسے تو علماء یہ ان کے مختلف اقوال ہیں اکثر ہم سورہ فاتحہ میں ذکر کرتے ہیں ہر عالم نے یہ قرآن مجید میں غور اور تدبر کیا ہے اور انہوں نے قرآن مجید کے مضامین ان کا اندازہ لگایا ہے کہ قرآن میں کون سے مضامین ہیں تو اس سلسلے میں ہم امام راضی کا قول بھی ذکر کرتے ہیں امام غزالی کا قول بھی ذکر کرتے ہیں اور دیگر بہت سارے علماء کا ان چودہ صدیوں میں جو مختلف اقوال ہیں سیدین نے علید میں یہ تمام اقوال یہ ذکر کیے ہیں اسی طرح ان سے پہلے البرحان میں زرکشی نے ذکر کیے ہیں اور ہم اکثر ہمارا جو استاد محترم کا دورہ تفصیر ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہم یہ تمام اقوال تقریباً تیرہ چودہ پندرہ اقوال ہم ذکر کرتے ہیں کہ جی انہیں میں سے ایک قول شاہ ولی اللہ کا ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں بنیادی مضامین یہ پانچ ہیں ان میں سے دو ایک جو ہے وہ کتاب ایک احکام ہے علم الحکام قرآن میں یہ پانچ علوم یہ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک علم الحکام ہے دوسرا شاہ صاحب کے نزدیک علم المخاسمہ اور تین علوم جن کو آسانی کے لیے ہم تذکیرات ثلاثہ کہتے ہیں یعنی علم التذکیر تسکیر ایام اللہ علم تسکیر اللہ علم التذکیر بالموت و بعد الموت ہمارے اساتذہ نے یہ ہر عالم کا ان کا اپنا تدبر ہے ہمارے اساتذہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ ان کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آٹھ مضامین یہ بنیادی مضامین ہیں جن میں سے چار کو ہم اصول ممدہ کہتے ہیں یہ وہ چار بنیادی مقاصد ہیں اور چار یہ اصول ممدہ ہیں چار اصول مہمہ اور چار اصول ممدہ۔ جو چار اہم اصول ہیں ان میں سے ایک توحید ہے دوسرا رسالت ہے تیسرا قرآن کی صداقت ہے اور چوتھا ایمان بالآخرہ اور جو چار اصول ممدہ ہیں ان میں سے ایک جہاد ہے دوسرا انفاق ہے تیسرا تنظیم ہے یعنی مسلمانوں کا ایک ڈسپلن منظم زندگی اور چوتھا وہ آداب ہیں آداب یا اخلاقیات یہ آرٹ بنیادی مضامین ہیں قرآن کے اصل مضامین اور قرآن کے اصل مقاصد اسی لیے ہم زیادہ طور پر صورتوں میں جب مقاصد ہم بیان کرتے ہیں تو ہم انہی زیادہ تر انہی آرٹ سے بحث کرتے ہیں اور جو دیگر مقاصد ہیں تو وہ بھی انہی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور وہ بھی انہی کے ساتھ متعلق ہیں تو اس صورت میں ویسے تو ان آخری دس صورتوں کا سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ان دس صورتوں کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے وہ ہے جہاد اور انفاق الترغیب ال علجہاد والانفاق لیکن جہاد اور انفاق کے بیان میں یہ قرآن مجید معاشرے کی اصلاح کے احکام بھی ذکر کرتا ہے کہ جہاد تب ممکن ہے جب مسلمانوں کا اپنا معاشرہ وہ صحیح ہو اور مسلمانوں کا اپنا معاشرہ وہ درست ہو دشمن کے ساتھ لڑائی تب ممکن ہے جب مسلمانوں کے آپس میں باہمی اختلافات نہ ہوں جب ایک گھر کے اندر مسلمان ایک خاندان میں ایک شوہر اور ایک بیوی کے درمیان یہ پورے معاشرے کی اکائی ہے اور فنڈامنٹل یونٹ ہے زوجین شوہر اور بیوی جب ان کے درمیان اختلافات ہوں تو ایسا شخص یہ دشمن کے خلاف ڈٹ کر کیسے مقابلہ کر سکتا ہے اسی طرح پھر پورے معاشرے کو دیکھیں اگر معاشرے میں امن نہ ہو گھروں کے اندر اختلافات ہوں تو اگر ایک مجاہد وہ گھر سے نکلتا ہے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے وہ نکلتا ہے تو اسے پیچھے اپنے گھر میں یہ اپنی زوجہ سے اور اپنے گھر کی پریشانی ہے تو وہ دشمن کے خلاف کیسے وہ ڈٹ کر وہ مقابلہ کر سکے گا اسی لیے قرآن مجید معاشرے کی اصلاح کے لیے بعض ایسے امور ذکر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا معاشرہ ڈسپلنڈ ہو انہی کو ہم امور منتظمہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا معاشرہ یہ ڈسپلنڈ ہو یعنی ان میں کوئی فساد نہ ہو مسلمانوں کے اپنے گھر کے اندر اصلاح ہو چکی ہو ان کی سوسائٹی میں اصلاح ہو تو پھر ایسے معاشرے میں دشمن کے خلاف لڑا جا سکتا ہے کیونکہ وجہ یہ مجاہد وہ یکسوئی کے ساتھ وہ لڑ سکے گا اور اسے اپنے گھر کی پریشانی وہ نہیں ہوگی کل کو اگر وہ مر بھی جائے اسے شہادت کا مرتبہ وہ نصیب بھی ہو جائے تو اسے بعد میں اپنے گھر کی پریشانی نہیں ہوگی اپنی اولاد کی پریشانی نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ وہ ایک ڈسپلن معاشرہ ہوگا اور اس معاشرے میں بگاڑ اور فساد نہیں ہوگا تو اس صورت کا مقصد ہے اس صورت میں امور منتظمہ جہاد اور انفاق کے لیے وہ ذکر کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے صورت میں طلاق کے اور عدت کے یہ احکام یہ ذکر کیے گئے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ جہاد کے قرآن یہ تین منازل ذکر کرتا ہے پہلی منزل میں مجاہد کی اپنی تربیت تہذیب الاخلاق ہم نے اسے کہا تھا کہ مجاہد کی اپنی تربیت ہو اسی لیے اس صورت میں یہ دو بنیادی مقاصد یہ ذکر کیے جاتے ہیں اس پہلے حصے میں آیت نمبر سات تک ایک اس میں تقوع کی بار بار ترغیب دی جاتی ہے جس کا تعلق تہذیب الاخلاق کے ساتھ ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور دوسرا صورت میں عدت اور طلاق کے احکام یہ ذکر کیے جاتے ہیں جس کا تعلق تدبیر منزل کے ساتھ ہے یعنی گھر کی اصلاح کے ساتھ تو اسی لیے صورت میں جہاد اور انفاق کی بات جب ہم بیان کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ جہاد اور انفاق کے لیے جو امور انتظامیہ ضروری ہیں تو اس صورت میں ان کا بیان ہے اسی لیے یہ پوری صورت سورۂ طلاق یہ ذکر کی جاتی ہے جس طرح اس سے پہلے ہم نے ممتحنہ میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کو فتح تب نصیب ہوگی جب مسلمان وہ غیروں کے ساتھ وہ رازداری وہ نہیں رکھیں گے غیروں کے ساتھ جب ان کا خفیہ تعلق وہ نہیں ہوگا اور مسلمانوں کی ایک اپنی رازداری وہ ہوگی تو تب جا کر وہ کامیاب ہوں گے پھر اگلی صورت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کے اپنے اندر اتفاق اور اتحاد یہ بڑا ضروری ہے تو سورہ صف میں اسی اتفاق اور اتحاد کی بات کی گئی تھی کہ ایسی ایسے صف میں اور ایسے متحد ہو کے ان نہرسوس گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اسی طرح سورہ منافقون میں مسلمانوں کو محتاط رہنے کی تعلیم دی گئی کہ یہ یاد رکھو ایسا نہ کہ تم اپنے اندر کے دشمنوں کی خبر نہ رکھو باہر کے دشمن کے ساتھ انسان تب لڑ سکتا ہے جب تمہاری اپنی جماعت کے درمیان ان کے جاسوس نہ ہوں اگر تمہارے اپنے درمیان میں ان کے جاسوس ہوں تو یہ یاد رکھو تم جہاد نہیں کر سکتے جہاد میں کامیابی تمہاری مقدر نہیں ہو سکتی اب یہاں پہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سورہ طلاق میں وہ احکام ذکر کیے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک مجاہد وہ خالی اس ذہن ہو کے اور گھر کی پریشانیوں سے معاشرے کی پریشانیوں سے بالا تر ہو کر وہ میدان جہاد میں ڈٹ کر وہ دشمن کے خلاف مقابلہ لڑ سکتا ہے تو اسی وجہ سے یہ صورت یہ جہاد اور انفاق کی ان صورتوں کی فہرست میں یہ لائی گئی ہے صورت کا مقصد صورت میں امور منتظمہ للجہاد اور انفاق اور دوسرا صورت میں بیان ہے مقاصد اربعہ کا اور یہ صورت تتمہ ہے گزشتہ صورت کا یعنی اسی کے مضمون کو یہ مکمل کرتی ہے تقسیم وصور دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ آیت نمبر سات تک جس میں امور منتظمہ للجہاد والانفاق یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور دوسرا حصہ آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر بارہ تک جس میں یہی مقاصد اربا یہ بیان کیے گئے ہیں مقاصد اربا یہ بیان کیے گئے ہیں تو سورت کا مقصد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ سمت الدرر میں اس صورت کے متعلق وہ کہتے ہیں سمت الدرر یہ ان کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے صورتوں کے مقاصد پہ یہ عربی میں ہے عربی میں ہے اور اس پر انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس صورت پر ایک بالکل سیر حاصل کام یہ کیا جا سکے اور اس کا اردو ترجمہ یہ بھی سامنے لایا جا سکے انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں مستقبل میں کام کرنے کا یہ ارادہ ہے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ سمت الدرر میں پورا نام سمت الدرر فی ربط الیات والسور سور کہ سمت الدرر اس میں صورتوں کے درمیان ربط اور اسی طرح آیات کے درمیان ربط یہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح و خلاصہ تو مختصر اور صورتوں کا یہ مختصر خلاصہ تو اس صورت میں حضرت شیخ کہتے ہیں کہ حاضر سورت و تتم مت الصورت تغابن یہ سورۂ تغابن کا تتمہ ہے سورة تغابن کا تتمہ ہے تو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ صورت یہ دو حصوں پر مشتمل ہے جو پہلی سات آیات ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فیہ سبع آیات فی الامور انتظامیہ یہ سات آیات یہ امور انتظامیہ کے متعلق ہیں یعنی ایسے امور کے متعلق ہیں کہ جن سے مسلمانوں کا معاشرہ یہ ایک نظم کی صورت میں اور ایک منظم معاشرے کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے منظم معاشرہ جانوروں کی طرح بالکل ایک بے ہنگم معاشرہ نہیں بلکہ ایک ڈسپلنڈ معاشرہ تو وہ کہتے ہیں کہ امور انتظامیہ سے مراد کیا ہے اے من تہذیب الاخلاقی مسلمانوں کی اخلاق کی تہذیب و تدبیر المنزل اور ان کے گھر کی اصلاح اس صورت کے پہلے عصے میں سات آیات میں یہ دو مضامین یہ ذکر کیے گئے ہیں تازیب الاخلاق اور تدبیر منزل وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں قرآن ذکر کرتا ہے لِاللَّا يَكُونُ أَعْدَاءً مُتَفَرِّقِينَا وجہ یہ کہ وہ آپس میں ہی کہیں دشمن نہ بن جائیں وہ آپس میں ہی دشمن نہ ہوں اور آپس میں ہی ان کا افتراق اور علیدہ نہ ہوں فَيُسِيبُهُمُ الْوَحْنُ فِي الْقِتَالِ کل کو یہ قتال میں اور لڑائی میں اور میدان جنگ میں یہی چیزیں یہ ان کی سستی کا باعث ہوں گی اور یہی ان کی بزدلی کا باعث ہوں گی اور اگلے حصے میں بیان ہے مقاصد اربا کا توحید رسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ یعنی گزشتہ صورت کے برعکس تو اس صورت میں امور انتظامیہ وہ ذکر کیے گئے ہیں للجہاد والانفاق یعنی تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل سورہ بقرہ میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا تہذیب الاخلاق تدبیر منزل اور سیاست مدینہ دراصل یہ فلسفے کے اصطلاحات ہیں علماء اپنی کتابوں میں یہ فلسفے کی کتابوں میں یہ اصطلاحات یہ ذکر کرتے ہیں اور شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغ میں ان اصطلاحات کو وہاں پہ کافی طور پر یہ استعمال کیا ہے میں کبھی کبھی اپنے درس کے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ درس الحمد یہ اتنا جامع درس ہے کہ اس درس میں ہم ساتھیوں کو یہ خبر نہیں ہونے دیتے کہ اس درس میں ہم کس کس علم کو ہم ٹچ کر رہے ہیں لیکن بغیر اس علم کی ان علوم کے نام لیے ہم ان کے ذہنوں میں وہ اصطلاحات قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں وہ ایسے بٹھا دیتے ہیں آسان الفاظ میں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا حالانکہ وہ بہت سارے علوم کی اصطلاحات سے وہ واقف ہو جاتے ہیں تو اصل میں یہ اصطلاحات تہذیب الاخلاق تدبیر منزل اور سیاست مدینہ یہ فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں مثلا آپ مے بزی دیکھ لیں ہدایت الحکمہ دیکھ لیں اور فلسفی کی بڑی سی بڑے کتابیں ان میں یہ اصطلاحات دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پہ یہ اصطلاحات یہ ملیں گی تو صورت میں امور منتظمہ للجہاد والانفاق اور بیان مقاصد اربعہ کا صورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ آیت نمبر سات تک جن میں جہاد اور انفاق کے لیے یہ امور انتظامیہ یہ ذکر کیے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں مقاصد اربعہ کا بیان ہے انشاءاللہ اللہ اس صورت میں طلاق کے اور عدت کے احکام ہیں تو انہیں یہ اگلے دروس میں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین